السلام علیکم و اللہ تعالیٰ وبرکاتہ برا نہیں مانے گا اصل میں انہوں نے راتیں نکال کے اپنی بتائیے تو برا بالکل نہیں مانے گا آپ لوگ تو آپ راتے لوگ خود جمع کر لیں اچھا ازارج کیا سوال ہے جب جواب کا سیشن آپ نے شروع نہیں کرنا جب بھی صاحب یہاں پہ کچھ دیر پہلے کہہ رہے کہ حضرت علی گڑھ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ آپ نے تین طلاقوں کو تین طلاقے نہیں مانتے جناب آپ کی اور تبانی شریف کی احادیث سے مبارکہ جگہ پڑھ لیجیے گا وہاں پر حضرت اللہ تعالی سے کئی روایات موجود ہیں خود امام حسن بن علی رد اللہ تعالیٰ نحمہ کے حوالے سے جب آپ نے اپنی بیوی احداشہ خش امیا کو ایک دفعہ ایک دم تین طلاقیں دی اور بعد میں خبر ملی کہ وہ امام حسن کی فراخ میں بہت روتی ہیں تو آپ بھی رو پڑے اور لگے اگر میں اپنے والد سیدنا نرد علی علی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا الگ الگ یا ایک دم تین طلاق دے دے تو وہ عورت بغیر حلالہ اسے جائز نہیں تو میں ضرور رجوع کر لیتا اس طرح کی بے شمار احادیث سے مبارکہ موجود ہیں اگر آپ نے وہ شروع کرنا ہے تو بتائیں جناب سوال و جواب آواز سے پچیس کے لگتے ہیں پچیس کے لگتے ہیں اچھا <laughs> تو پھر باقی ہمارے میاں محبت صاحب ہو گئے اور ساتھی بھائی ہوگئے یہ تو پھر تیس چالیس کے لگتے ہوں گے <laughs> مصطفائی بھائی پھر پندرہ کے لگتے ہیں مصطفائی بھائی مجھے پندرہ کے لگتے ہیں آواز سے آج میں جناب سوال و جواب چو کرے جلکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ یا بولے تو میں شو کر دوں سے کئی سوال و جواب آج مصطفائی بھائی بھائی جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے میں ڈائریکٹ سے کئی سوالات کون کون حصہ لے گا مشکل نہیں پوچھ چلو جی شروع میں انہوں نے کہنا مشکل نہیں پوچھے گا اچھا جناب دیکھتے ہیں چلے جناب پہلا سوال یہ ہے کس وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے کس موقع پر بسم اللہ پڑھنا فرض ہے بھائی آسان کہہ رہے ہیں زبا کے وقت میں تو اب سرٹیفکیٹ ہی دیکھ دیتی ہوں چلیں جناب بندہ خدا بھائی کہہ رہے زباح اور کوئی بھائی آواز نہیں آ رہی میری نکاح کے وقت اس میں پڑنا فرد ہے چلیں جی ایک اور نئی فکا کھانا کھانے سے پہلے فرض ہے چلیں جی یار یہ تو نئے نئے فتو آ رہے ہیں آج تو <laughs> ایک فرض ہے دوسرے کہہ رہے بھائی کھانا کھانے سے پہلے فرد ہمارا اثاندہ بھائی نے پہلے جواب دیا بالکل صحیح جواب ہے جانور کی دبا کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے اگرچہ پوری پڑھ پڑھنا فرض نہیں تحابی اللہ مراق الفلاح میں اسی طرح لکھا ہے اچھا جناب دوسرا سوال کب بسم اللہ پڑھنا سنت ہے بسم اللہ کب پڑھنا سنت ہے ہر جائز کھانے کے وقت وضو سے پہلے وضو کے وقت تلاوت کے کیا لکھا ہوا شروع میں اچھا جناب ہر جائز ہر کام سے پہلے کھانے سے پہلے ہر جائز کام سے پہلے اچھا جناب وضو وغیرہ صحیح ہے نا بالکل صحیح ہے سب کا ہی جواب بالکل صحیح ہے کھانا کھانے سے پہلے بھی یہ ہے کسی بھی صورت کی تلاوت کے شروع میں ہے نماز کی ہر رقت کے اول میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے کس وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے کس وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے سب کو نمبر دے دوں ہاں دے دیں جناب دے دیں. نمبر دے دیں جناب آپ جس نے پہلے دیا ہے اچھا پہلا آسان تھا میں نے دیا باقی سب نے کس طرح کب بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے کیا لکھا جناب مستحف کام سے پہلے چلے جناب تلاوت میں بہت سارے کام ہے جس کا بھی صحیح جواب ہوگا میں اس سے متفق ہوں ہینڈ پلیز قرآن شریف کی تلاوت کے وقت درمیان سے دوبارہ پڑھتے وقت کیا مطلب جناب درمیان سے دوبارہ پڑھتے وقت یعنی کہ نئی سورت شروع ہو جائے تو اس کی بات کر رہے ہیں آپ بالکل صحیح جواب ہے ہمارے مصطفی بھائی کا بھی صحیح جواب مان لیتے ہیں حسان بھائی نے پورا جواب دیا ہے خارج نماز میں درمیانے سورت میں تلاوت کی ابتدا کے وقت تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے جیسا کہ بہار شریعت سوم میں صفحہ نمبر ایک سو ایک میں ہے جناب کب سنت کو چھوڑنا کفر ہے چھوڑ دینا کفر ہے کب سنت کو چھوڑ دینا کفر ہے میرے تین جواب درست ہوئے آپ کی کتاب کیوں نہیں خریدی سنت, سنت کو حقیر سمجھ کر جب اس کے ختم ہونے کا جب کہ اس کے ختم ہونے کا خطرہ ہو آج کا بادشاہ میں جواب بالکل صحیح ہے جناب جب سنت کا استخاب کفر ہے یعنی کہ جس کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استحاب بدرجاء اللہ کفر ہے جناب شروع پر وہ کون سا غسل ہے جس میں صرف ایک ہی فرض ہے دنابو کیا نام ہے ہمارے ایک منٹ ایک منٹ بریلی فور آور بھائی نے جواب دیا تھا بریلوی فور ایور بھائی نے جواب دیا تھا وہ کون سا سوال کیا تھا وہ کون سا غسول ہے جس میں سے ایک کی فرد ہے آپ کا جواب میرا پہلے نہیں آیا اچھا صحیح ہے بھائی ہتانا بھائی کا پہلے جواب آیا صحیح ہے جناب بریلوی فار بھائی سے پہلے ہتھانا بھائی کا جواب آیا وہ کون سا غسل ہے جس میں صرف ایک ہی فرض ہے جناب جلدی سے جواب دیں تاکہ کھول لی بھائی آ کے ہاں میں پڑھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں بھائی نے کیا کیا لکھا ہوا پوچھ لے جنازہ میت جنازہ مردے کو جب دیا جائے پہلے کو جب دیا جائے اچھا غسل دیا جائے ادا میت جنازے کا غسل میت کا غسل جواب ہی ہے. اس کا جواب ہی نہیں ہے. ہاں صحیح ہے ہمارے جناب کہاں گئے بندہ خدا بھائی نے جواب کو صحیح دیا تھا مردے کو غسل دیتے وقت جس میں پورے بدن پہ پانی بہانا صرف یہی ایک فرض ہے بندہ خدا بھائی کا جواب بالکل صحیح ہے میں جواب کچھ اور سمجھ رہا تھا اس کا نا اس کا جواب دوسرے پیج پڑھتا دو دنیا کے تمام پانیوں میں کون سا پانی افضل ہے دنیا کے تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے بریلوی فورم بھائی کہہ رہے دمزم بولٹن بھائی کہہ رہے دمزم حسان ازا بھائی کہہ رہے سرکار کی انگلوں سے جو جاری ہوا وہ صفائی بہ رہے کہہ رہے سرکار کی انگلوں سے جاری ہوا سرکار کی انگلوں سے, کی سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل جی بالکل حسان ادا بھائی کا جواب بالکل صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہوا پانی دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ہے اشباؤ نو... اشباؤ نو... ندائر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے。وہ کون سا پانی ہے کہ پاک ہے مگر اس سے وضو کرنا جائز نہیں وہ کون سا پانی ہے جو پاک تو ہے لیکن اس سے وضو کرنا جائز نہیں جی پاک ہے وہ کون سا پانی ہے پاک ہے مگر اس سے وضو کرنا جائز نہیں بندہ خدا بھائی کہہ رہے مستعمل مدینہ تجھے سلام بھائی کہہ رہے مستعمل حسن کہہ رہے مست مستل پانی بالکل صحیح ہے جناب مستعمل پاک ہے مگر اس سے وضو کرنا جائز نہیں یار آج میں آسان سوال پوچھ رہا کیا یہ سبھی جاب سے مشکل سوال کی طرف آ جاؤں میں اچھا جناب کس چیز کا پیشاب پاک ہے یہ مستمل کی تشریح کر دیں جناب وہ پانی جو دہ در دہ سے کم ہو اور اس میں آپ کا بے دلہ ہاتھ چلا جائے تو وہ ما مستمل ہو جاتا ہے اس سے وضو غسل نہیں ہو سکتا لیکن وہ پانی پاک ہے آپ دوسری چیزوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں عمران بھائی ٹیکس نہیں پڑتے چمگادر کا چمگادر کا حسان جی چنگار کا پیشاب پاک ہے پرندے کا بندہ خدا بھائی پرندے کا وعلیکم السلام و اللہ تعالی و رحم ابن عطیق بھائی کیا بات ہے آج آپ لیٹ ہوگا جناب آپ جی جناب اور کوئی بھائی ہے جس کو معلوم ہے کہ کس کا پیشاب پاک ہے کیا وجہ ہے پاک ہونے کی جی بالکل جناب ہمارے حسان بھائی کا جواب صحیح ہے کا پیشاب پاک ہے جیسا کہ دور میں لکھا ہوا ہے اور اسی کے تحت رد المختار میں بھی موجود ہے اب کیوں پاک ہے جناب یہ تو ہم نے اسے پڑھ دیا اچھا وہ کون سی چیزیں اکٹھا ہے تو ناپاک ہے اور تقسیم کر دی گئی تو پاک ہے वो कौन सी चीज है इकट्ठा है तो नापाक है और तकसीम कर दी गई तो पाक है दोबारा सुनना सवाल वो कौन सी चीज है इकट्ठा है तो नापाक है और तकसीम कर दी गई तो पाक है ویری مشکل ویٹ میں توکے نہ چھوڑو بھائی توکے نہ چھوڑو اچھا میں توکے نہ چھوڑو یہ کیا چلیں بتایا تو جناب اس کا جواب تھا آگے ہم بڑھے مالش کے وقت جانوروں نے پیڑ میں پیشاب کیا تو اس کا غلہ جب تک اکٹھا ہے ناپاک ہے اور جب چند شریکوں میں تقسیم کر دی گیا یا اسی میں سے مزدوری دی گئی یا کچھ غلہ خیرات کیا گیا تو وہ پاک ہو گیا جیسا کہ فتح اعظمگی جل اول موجود ہے اچھا وہ کون سی چیزیں جو ایک کے لیے پاک ہے دوسرے کے لیے ناپاک ہے؟ وہ کون سی چیز ہے ایک کے لیے پاک ہے اور دوسرے کے لیے ناپاک ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں شہید کا خون مستفائی بھائی ہیں شہید کا خون اور کپڑا مدینہ السلام بھائی ہیں کپڑا جا رہے ہیں سوانہ بھائی اسانزہ بھائی کا جواب بالکل صحیح ہے شہید کا خون جو خود اس کے لیے پاک ہے اور دوسروں کے لیے ناپاک ہے بالکل صحیح جواب اچھا وہ کون سی جگہ ہے جہاں مسلح بچھائے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے مگر اس زمین سے تیوم کرنا جائز نہیں جناب آپ کو صرف دعاؤں کا تحفہ ملے گا اور کچھ نہیں بارہ اللہ فکس وہ کون سی جگہ ہے جہاں مسلح پچھا بغیر نماز پڑھنا جائز ہے مگر اس زمین سے تعین کرنا جائز نہیں ریتیلی ریت ریتیلی زمین گراس یعنی کہ گھاس جہاں کسی جانور نے پیشاب کیا ہو اور وہ سوکھ گئی ہو اچھا احسان کس چیز سوکھی ہو دھوپ سے سوکھی ہو یا پھر دھوپ پڑ گئی ہو اس کے اوپر یا خود کو سوکھ گئی ہو داد کا کی زمین اچھا جی دھوپ سے اچھا وہاں سے تو بالکل صحیح ہے جی نجر زمین جو دھوپ یا ہوا سے پاک ہوئی ہو اس پر مسلح بچھائے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے مگر اس زمین سے تیوم جائز نہیں جیسا کہ شرح بقایا میں اس کا جواب موجود ہے. وہ کون سا تیوم ہے کہ اس سے کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں پچھلا جناب ہمارے حساندہ بھائی کا جواب بالکل صحیح تھا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا تیوم ہے کہ اس سے کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں حساندہ بھائی جناب کھانا کھانے نہیں جائیں گے آج انہوں نے کھانا کھا لیا پہلے ہی <laughs> ماشاء سارہ سہارا بھائی نے اب تک آٹھ سوالوں کے جواب دیے ہیں مسطفائی بھائی نے ایک مندا فدا بھائی نے دو باقی کہاں گئے جناب مسجد میں ڈھکلا مسجد میں مجھے میں... کیا لکھا آپ نے مسجد میں بھائی تو جو لکھ رہے ہیں اوپر ان سے پوچھے ہیں. ان کی کتاب کھلی ہوئی <laughs> جب پانی آ جائے تو تیوم سے نماز پڑھنا جائز نہیں جب شرعی عضو کی وجہ سے مسجد سے نکلنے کے لیے کیا ہو Present, سر میں نے بک نہیں کھولی اچھا اینٹری مسجد سے نکلنے کے لیے جب پانی آ جائے تو نہیں جی مسجد سے میں اچھا داخلہ لکھا ہوا آپ نے مسجد میں انٹری صحیح ہے اور کیا جواب ہے بس جب شرعی حضور کی وجہ سے مسجد سے نکلنے کے لیے کیا ہو نہیں یعنی نماز پڑھنے کی نیت نہ ہو لیکن گزرنا ہو مصفائی بھائی کا سوال میں دوست مان لیتا ہوں وہ جو کام کی عبارت مقصودہ نہ ہو اور بغیر وضو کے صحیح ہو جائے جیسا کہ مسجد میں داخل ہونا قرآن پاک کا پڑھنا آزان کامز وغیرہ اگر ایسے کاموں کی نیت سے تیون کیا تو ان کاموں کا کرنا جائز ہے مگر اس تعین سے کسی نماز کا پڑھنا جائز نہیں جی آپ کا جواب بالکل بلاتے مصطفی بھائی کا جواب میں صحیح مان لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک صرف صحیح لکھا صحیح ہے سن لیں جو کام عبادت مقصودہ نہ ہو اب بغیر کے صحیح ہو جائے جیسا کہ مسجد میں داخل ہونا قرآن مجید کا پڑھنا آزان و اقامت وغیرہ اگر ایسے کاموں کی نیت تعین کیا ہو تو ان کاموں کا کرنا جائز ہے مگر اس تعین سے کسی نماز کا پڑھنا جائز نہیں جیسا کہ شراب بقایا میں موجود ہے وہ کون سا چونا ہے کہ اس سے تعیوم کرنا جائز نہیں بھائی کون سا چونا ہے کہ اس سے تعین کرنا جائز نہیں مصطفی بھائی مجھے باہر ملو میں <laughs> دیکھوں گا وہ کون سا چونا ہے کہ اس سے تعیم کرنا جائز نہیں تیم کرنا جائز نہیں یہ یاد نہیں آ رہا بی آر بی نماز اثر سیپ اچھا وہ جو سمندر سے نکلتی نہیں سمجھ گیا میں جی جناب بالکل ہمارے مصطفی بھائی کا سوال بالکل وہ جواب بالکل صحیح ہے سیپ ہو گیا موتی ہو گیا یا گونگے کے چونے سے تعیوم کرنا جائز نہیں ماشاءاللہ اللہ جناب ہمارے مسفر بھائی کا تیسرا سوال ہے جو بالکل صحیح ہے مغرب کی نماز کے وقت میں ہے کب مغرب کی نماز کے وقت میں پڑھنا گنا ہے عرفات میں, میں آخری وقت میں مصطفی بھائی عرفہ لکھا ہے یا عرفات لکھا ہوا ہے عرفہ والے دن صحیح جی ہمارے مصطفی بھائی کا جواب کو صحیح ہے عرفہ کے دن مدلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھنا گناہ ہے حسان بھائی نے ارفات مستفائی بھائی کا جواب کو صحیح ہے جناب فجر کی نماز کب اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے اچھا وہی بات ہے ایک ہی دن جمع ہوتی ہیں سال میں میں تو میں جا رہا ہوں سیم تھنگ عمران بھائی ففٹی ففٹی مارکس دو سیم تھنگ ہے چلے جناب ففٹی ففٹی مارکس نہیں ففٹی ففٹی کیوں پھر تو بتاؤں بھائی کو بھی چیتنا چاہیے تمہیں اچھا فجر کی نماز کب اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے ہمارے ایک بھائی غم مدینہ بھائی کہہ رہے ہیں مزدلفہ میں اور غم مدینہ بھائی نے پھر لکھا ہے مزدلفہ میں حسانہ بھائی کہہ رہے ہیں مزدلفہ میں اور کوئی بھائی بس دو ہی بھائی جاب دیجیے بالکل صحیح ہے مزدلفہ میں حاجیوں کو فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے جیسے کہ اشب و نظائر میں لکھا ہوا ہے اچھا کن لوگوں کو فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے کن <todic> لوگوں کو اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنا مستحب ہے کن لوگوں کو عورتوں کو اسلامی بہنوں کو جو مدلفہ میں ہوں کن لوگوں کو فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے کوئی سائنس ٹیکنالوجی انگل مووی بتا دو چلو بریوی فور کہہ رہے عورتوں کو اسلامی بہنوں کو بندہ خدا بھائی کہہ رہے جو ملطلفہ میں ہو رپیٹ دوشیوں کو دوسی کون ہوتا بھائی عورت کو یہ دوشیاں کیا ہوتا ہے جناب چلیں جناب سب یہاں کے میمن کون بیٹھا ہوا یار یعنی لیڈیز کو ہمارے بریلی فورا بھائی کا جواب انہوں نے سب سے پہلے دیا بالکل صحیح جواب دیا جناب اسلائی مینوں کو فضر کی نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے بارک اللہ فق نماز کی وہ کون سی ازان ہے جس کا جواب دینا ضروری نہیں نماز کی وہ کون سی ادان ہے جس کا جواب دینا ضروری نہیں نماز کی وہ کون سی اذان ہے جس کا جواب دینا ضروری نہیں خطبے کی جمے کی دوسری آزان ریکارڈڈ آزان خطبے کی ریکارڈڈ آزان جمے کے خطبے کی جناب سوال سننے پہلے نماز کی وہ کون سی ازان ہے جس کا جواب دینا ضروری نہیں ضروری نہیں مطلب یہ کہ دے سکتے ہیں لیکن دینا ضروری نہیں ہے کی ادان تو دینی جواب تو دینا ہی نہیں ہے نا مقتدی کو اس میں تو اس کا حکم ہے خاموش رہنے کا حکم ہے کہہ سکتے بریلی فوراور بھائی کا جواب بھی میں درست مان لیتا ہوں اور دوسرا کے جواب یہ کہ نماز کی چند میں سنے تو پہلی ادان کا جواب دینا ضروری ہے باقی ادانوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے ہاں جواب دے دے تو بہتر ہے جیسے کہ بارش ہے حصہ دوم میں لکھا ہوا سوم میں لکھا ہوا کسی بھی ادان کا جواب دینا ضروری نہیں کسی بھی اذان کا جواب دینا ضروری نہیں بھائی پہلی ادان کا جواب تو آپ پر ضروری ہے نا جتنی لیٹ کرو گے آپ اگار ہو گے بس میں سوال یہ ہے کہ نماز کی وہ کون سی ادان ہے جس کا جواب دینا ضروری نہیں جواب اس میں لے نماز کی چند ادانیں سنے تو پہلی ادان کا جواب دینا ضروری ہے باقی ادانوں کا جواب ضروری نہیں البتہ بہتر یہ کہ سب کا جواب دے دے جیسا کہ بارش عرم میں لکھا ہوا میں نے بھی جواب دیا ہے کہ جب ایک دفعہ سن رہے ہو ایک دفعہ سن رہے ہو تلاوت یا تلاوت کر رہے ہو جمعے کی دوسری بھائی علماء سے پوچھئے گا یہ اس کا جواب صحیح ہے یا جب تلاوت کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم میں بتا مجھے اگر معلوم ہوتا میں مجھے نہیں معلوم اچھا جناب کس صورت میں قبلے کی طرف سینے کے پھرنے پر نماز نہیں ٹوٹے گی؟ کس صورت میں قبلے کی طرف سینے کے پھرنے پر نماز نہیں ٹوٹے گی؟ ہم تو سمجھے ہیں کہ آپ بانوے سے یا دو ہزار میں آ جب منہ کبلے کی طرف رہے یا کھانے کھانا کھا رہا ہو اگر وضو ٹوٹ جائے نہیں وز ٹوٹ گیا نماز گئی نا یا کوئی موزی جانور کو مارنے کے لیے وضو ٹوٹنے نماز جائے گی ہاں وضو ٹوٹنے سے نماز چلی جائے گی نا سوال یہ ہے کہ کس صورت میں قبلے کی طرف سینے کے پھیرنے پر نماز نہیں ٹوٹے گی جواب بتا دیتا ہوں جنگ کی حالت میں نہیں ہے نا نمازی کو حدث کا گمان ہوا تو اس نے قبلے کی طرف سینہ پھیر لیا پھر اسے اپنے گمان کی غلطی ظاہر ہوئی مسجد سے خارج نہ ہوا تو سینہ پھیرنے پر نماز نہیں ٹوٹے گی جیسا کہ در مختار میں ہے کس صورت میں نجاست لگے ہوئے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا افضل ہے جب اور کوئی کپڑا نہ ہو اور نماز کا ٹائم جا رہا ہو اگر کوئی اور کپڑا نہ ہو تو ریپیٹ کروں سوال یہ ہے کہ کس صورت میں نیاست لگے ہوئے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا افضل ہے جی جناب ہمارے بندہ خدا بھائی کا جواب بالکل صحیح مان لیتے ہیں صاف کرنے کے لیے پانی نہ ہو دونوں کا جواب صحیح مان لیتے ہیں دونوں کا جواب صحیح ہے آدھا جواب ان کا بھی صحیح ہے دوسرا جواب بھی ہمارے بریلی فور ایور بھائی کا بھی صحیح ہے ساندہ بھائی بھی صحیح ہے کہ کپڑا چوتائی سے کم پاک ہو اور دور کرنے کے لیے کپڑا کے لیے پانی وغیرہ نہ ہو اور نہ دوسرا کپڑا ہو تو اس صورت میں برہنہ نماز پڑھنے سے نجاست لگے ہوئے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا افضل ہے میں کہہ رہا ہوں آدھا جواب آپ کا صحیح ہے دوسری انہوں نے بتا دی نا ایک وجہ آپ نے بتائی ہے دوسری وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ جب پانی مہیا نہ ہو یا پھر دوسرا کپڑا نہ ہو اچھا جناب وہ کون سی صورت ہے نمازی سلام پھیرنے کے باوجود نماز سے باہر نہیں ہوتا نہیں حسان اللہ بھائی کا میں نے کہا جواب صحیح ہے لیکن آپ کا اور میں نے بریل اور بھائی کا جواب ماننے مانا ہے حسان کا جواب میں نے کہا مانا ہے وہ کون سی صورت ہے نمازی سلام پھیرنے کے باوجود نماز سے باہر نہیں ہوتا ہمارے بندہ خدا بھائی کہہ رہے ہیں کہ سجدہ صاحب نہ کیا ہو ان کے پوائنٹ ملا ہے ان کو پوائنٹ کیوں ملا جانا پوائنٹ ان کا ڈلیٹ کرنے جانا ہی. <laughs> <laughs> سجدہ صاحب سجدہ صاحب اور کوئی بھائی ہاں کہیں مجھے روم سے نک جب سجدہ صاف کریں گے تو نماز نہیں ٹوٹے گی جب سجدہ صاف کریں گے تو نماز نہیں ٹوٹے گی اگر اسے پتہ چلا ہو کہ اس نے ایک یا دو رقطیں کم پڑی ہیں تو کھڑا ہو جائے اور باقی رقطیں پوری کرے ہمارے بندہ خدا بھائی نے جواب دیا ہے سجدہ صاحب کے حوالے سے بالکل صحیح جناب جب تک آپ نے جس پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا ہو اور اگر وہ سلام پھر بھی لے تو وہ سجدہ صاحب کر لے لیا جب تک کوئی فیل منافی نماز نہ کیا ہو اسے حکم سجدہ صاحب کرے تشاود وغیرہ پڑھ کر نماز پوری کرے جیسا کہ در مختار مع عبد المختار میں آپ کا آپ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے جناب میں اس کو صحیح کر دیتا میں آپ کا جواب یہاں لکھا نہیں ورنہ اس کو میں صحیح کر دیتا اوپر اوپر کہاں لکھا ہے آپ نے اوپر لکھا آپ نے ایڈمی میرے ہاتھ میں آپ نے یہ لکھا ہے ایڈمی اگر کوئی نہیں آپ نے اوپر کوئی جاؤ آپ نے یہ لکھا ہے کہ اگر اسے پتا چلا ہو کہ کسی اس نے ایک یا دو رکتے کم پڑی ہیں تو کھڑا ہو جائے اور باقی رگتے پوری کرے یہ میرا جواب آپ نے بس یہی جواب لکھا ہے اور کون سا جواب لکھا ہے اور تو کو کوئی جواب میں بس نہیں آیا لاسٹ آپ کا جواب اس سے پہلے آیا تھا ایڈمن میرے ہاتھ میں ہے بس اگر کوئی اور کپڑا ہو اس سے اوپر بس یہی ہے اور آپ سے پہلے وہ بندہ خدا بھائی دے چکے جواب کس رکو کی تکبیر السلام علیکم یار عمران بھائی ایک سیکنڈ رکے یار میرا ایک نمبر کم ہو رہا ہے یار ایک سیکنڈ رکے ایک سیکنڈ رکے میرا نمبر کم ہو رہا دیکھیں بات سنیں آپ نے یہ سوال تھا آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کس صورت میں اگر نمازی جو ہے وہ سلام پھیر پھر بھی اس کی نماز جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ اپنا اگر وہ سلام پھیرجے تو بھی اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی ٹھیک ہے نا آپ نے یہ سوال کیا تھا نا صحیح ہے میں نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر نمازی کو سلام پھیر پھیریا اس نے اس کو یہ احساس ہوا کہ میں نے ایک رکعت کم پڑی ہے ایک رکعت یا دو رکعتیں کم پڑی ہیں تو وہ دوبارہ سے کھڑے ہوگا چار رکعتیں پوری نہیں کرے گا تکبیر تک بلکہ وہ اسی وقت کھڑا ہو جائے گا اور اپنی باقی رکاوٹیں پوری کر کے پوری رکاوٹ کر کے آنکھیں میں سینچے سہو کر لے گا ٹھیک ہے نا تو یہ تو میں نے جواب دیا ہے اوپر سب سے پہلے تو میرے بندہ خدا سے پہلے میں نے جواب دیا آپ دیکھیں اوپر ٹیکس اوپر لے کے جائیں اس صورت اس سورج میں جناب اس کی اس کی نماز کیسے ٹوٹے گی آپ بتائیں کیسے ٹوٹے گی اس کی نماز آپ اس کو ایکسپلین کریں پلیز السلام علیکم و رحمتہ اللہ تعالیٰ میں نے کہا تھا آپ کا جواب یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے اور دوسرا انہوں نے دو مرتبہ سجدہ صاحب لکھا تھا بعد نیچے دوبارہ لکھا جب سجدہ صاحب کرے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گی نا وہ سجدہ صاحب پہلے جب آپ نے لکھا نا ایڈمن میرے ہاتھ میں اس سے پہلے ہی وہ لکھ چکے تھے سجدہ صاحب اس کے بعد مدینہ غم مدینہ بھائی نے سجاد صاحب لکھا تھا ان دونوں نے آپ سے کافی پہلے لکھ دیا تھا اس کے بعد میرے پاس آ رہا ہے ان کے پوائنٹ ملا ہے او او کے پھر آپ نے لکھا ایڈمن ہیر ایڈمن میرے ہاتھ میں پھر آپ نے ایل او لکھا پھر بریلی فار ہاں ہا, ہا پھر بریلی فار بھائی نے لکھا کہیں مجھے روم سے نک نہ کک نہ کر دیں حسان بھائی تو اس کے بعد پھر بندہ خدا بھائی دوبارہ لکھا جب سجا صاحب کرے تو نماز آپ نے لکھا اگر چلے چلا ہو کہ اس نے ایک یا دو رکعتیں کم کر دیے آپ کا سب سے آخر میں جواب آیا آپ سے پہلے وہ جواب لکھ چکے تھے وہ نے دوسری مرتا لکھا ہے وہ بھی آپ سے پہلے میرے پاس جو آیا نا وہ آپ سے پہلے ہی آیا ہے صحیح ہے سوال میں نے کیا پوچھا تھا آخر میں کس رقوق کی تقبیر کہنا واجب ہے رو کی تکویر کہنا واجب ہے نو نو نو وہ سوال نہ کریں وہ سوال نہیں کروں کون سا کروں سوال دوسرا کروں نہیں تو اس کا جواب تو ہونے دینا میرا دیان پڑ گیا ہے میں نے اسی وقت جواب دیا تھا آپ نے جواب دے دیا Eden. اچھا سوال کرو سوال کرتا ہوں وہ کون سے نمازی ہے کہ ان کو سلام نہیں پھیرنا ہے وہ کون سے نمازی ہے کہ ان کو سلام نہیں پھیرنا ہے وہ کون سے نمازی ہیں ان کو سلام نہیں پھیرنا ہے جن کی رقط رہ سچد قرآن وہ کون سے نمازی ہیں ان کو سلام نہیں پھیرنا ہے وہ سجدہ دا ہے وہ کون سے نمازی ہیں جن کو سلام نہیں پھیرنا ہے یار اس کا چڑاب میں دیکھ آگے بڑھتا ہوں امام تشاہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد ٹھٹا مار کا ہسا یا قصدن وضو توڑ دیا تو ان صورتوں میں اس کے کو سلام نہیں پھیرنا ہے شامی جل چلیں جناب اب میں آگے وہ کون سی چار رکعت والی نماز ہے جس کی تیسری رکعت میں سنا اور تاؤز پڑھنے کا حکم ہے سارے ڈنگ کے سوال ہیں یار وہ کون سی چار رکعت والی نماز ہے جس کی تیسری رکعت میں سنا اور تاؤز پڑھنے کا حکم ہے سنت موقع ایک لکھے نا جواب اپنے بندہ خدا بھائی آپ نے اوپر سنت، موقعدہ لکھ رو نیچے آپ غیر موقعدہ لکھ رہو سنت غیر موقع دا سنت غیر موقع, غیر موقع بھول گیا تھا <laughs> <دو لکتی laughs> دو مرتا ایک ہی جواب لکھیں ایک دفعہ ہاں ہاں چیٹنگ ہے یہ پہلے کنیکشن کریک کر دیا اب جناب میں کس کو اس میں صحیح کہا گئے پہلے جناب دونوں کو آدھا آدھا آپ پوائنٹ دیں بالکل صحیح ہے سنتے غیر موقعدہ میں تیسری رکعت میں سنا اور تاؤز پڑنا کا حکم ہے کس نماز میں کم قراءت کرنا زیادہ قراءت کرنے سے افضل ہے کس نماز میں کم کرایہ کرنا زیادہ کرایت کرنے سے افضل ہے کس نماز میں کم کرایہ کرنا زیادہ کرایت کرنے سے افضل ہے کس نماز میں کم کرایت کرنا زیادہ کرایت کرنے سے افضل ہے جہاں زیادہ نمازی بوڑھے ہوں جنازہ جنازے میں کراط ہوتی ہے جنازے میں کون سی رات ہوتی یار بتا بھائی کیا ہو گیا قرآن, قرآن کی صورتوں کی بات ہوتی ہے جنازے میں کون سی ماشاء اللہ ہمارے بریل بھی فارور بھائی نے بالکل غلط جواب دیا بری فارور بھائی فجر کی کون سی نماز بحری فور بھائی فضر کی کون سی نماز سیڈ ناؤ اچھا جواب دینا میں جو سوال کا جواب ہوں بحری فورح بھائی سوال یہ ہے کہ کس نماز میں کم کرایہ کرنا زیادہ کرایہ کرنے سے افضل ہے کس نماز میں کم کرایہ کرنا زیادہ کراط کرنے سے افضل ہے کس نماز میں اب میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ فجر کی کون سی نماز میں آپ نے لکھا آپ نے لکھا ہے نا کی نماز میں فرد میں نہیں جناب ہمارے اپ آپ کا جاب غلط ہوگا جناب اب میں کس کا جاب صحیح مانوں یار سب نے تین تین چار چار دو دو تین جواب دیے ہیں لیکن ہمارے بندہ خدا بھائی نے آخر میں آ کر جواب صحیح دے دیا ہے لیکن ان کے بعد فجر کی دو رکاس سنت میں کم کرا زیادہ کراط کرنے سے افضل ہے جیسے کہ اللہ ابن نظیم مصری رحم اللہ تعالی نے لکھا بار شریف میں بھی یہی لکھا ہے اچھا جناب وہ کون سی صورت ہے کہ فرض کی چاروں رقطوں میں سورت میں پوچھا جناب میں نے فاتح نی پوچھی میں نے کنڈیشن وہ کون سی صورت ہے کہ فرض کی چاروں رقتوں میں کرات فرد کیا ہوتا ہے یار بعد واد وہ کون سی ہے یعنی ایسی کون سی کنڈیشن ہے کہ فرد کی چاروں رکعتوں میں کھیرا فرد ہے جب مقتدی اکیلا پڑھ رہا ہو مقتدی جب مقتدی اکیلا پڑے گا تو چاروں میں کہاں سے فرض ہوگی اکیلا شخص اکیلا شخص چار اکا نہ چار رکتوں میں فرض ہوگی نہیں بندہ خدا بھائی اچھی بات اس کا جواب میں رہتا ہوں تھوڑی مشکل ہے فرض کی چاروں رکعتوں میں کراٹ کے فرض ہونے کی صورت یہ ہے کہ دو رکعت پر نماز پڑھانے کے بعد امام کا وضو ٹوٹ گیا اس نے باقی نماز پڑھانے کے لیے ایک ایسے شخص کو خلیفہ بنایا جس کی دو رکعتیں چھوٹ گئی تھی اور اشارہ کیا کہ میں پہلی دو رکعتوں میں قرات بھول گیا تو اس صورت میں خلیفہ پر چار رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے جیسا کہ رد المختار میں ہے فاتحہ کے علاوہ بھی جو سورتیں ہیں وہ بھی پڑے گا چلیں جناب آگے چلتے ہیں کب تین مقتدی نہ ہو تو جماعت نہیں ہو سکتی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 ماشاء اللہ ہمارے بندہ خدا بھائی نے بھی جواب دیا ساتھی بھائی ماشاءاللہ سے آ گئے ہیں انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا جناب نہیں نہیں ان کا جواب صحیح نہیں جمعہ کی نماز میں جب تک تین مقتدی نہ ہوں اس وقت تک جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی نہ اس کی جماعت جیسا کہ دور مختار میں نائن پوائنٹ اکول ہو گئے اچھا جناب آگے چلتے ہیں جناب کس طرح سجدہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی کس <coughs> طرح سجدہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی اب تو بھائی اوپر کی اسکول چلتا ہے سانا بھائی نے 9 پوائنٹ لیے مستفائی بھائی نے 4 پوائنٹ وہ چلے گا نماز کے لیے ورنہ ان کے بھی برابر ہوتے ابھی بندہ خدا بھائی کے 4 پوائنٹ اب تک لکھے ہوئے ہیں غام مدینہ بھائی کے ایک پوائنٹ ہے بریلی بھائی کے 4 ہیں اس کو اپڈیٹ کون کر رہا ہے اس کو اپڈیٹ کر کون رہا ہے مدینہ طلام بھائی یاد کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا تو یہ چلے جنا اسکور بورڈ صحیح نہیں ابھی چنا اگر سات ہڈیوں پر نہ ہو تو بس یہ ہسانا تھا نے جواب دیا اور کوئی نہیں ہے کس صورت میں کس طرح سجدہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی کس طرح سجدہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی بالکل صحیح ہے جناب ہمارے حسان رائی اگر سات ہڈی اگر سات ہڈیوں پر نہ ہو تو ہاں نارملی پاؤں اٹھے ہوئے لوگ رکھتے ہیں تو چھ ہڈیاں لگی ہوتی ہیں نہیں پانچ ہڈیاں لگی ہوتی ہیں دو ہڈیاں تو, ہڈی تو بالکل صحیح حسان را بھائی کا جواب اور جباب یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح سجدہ کرنا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہیں نماز نہیں ہوتی اس لیے سیدے میں کم از کم پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا فرض ہے پاؤں کی دس انگلیاں جو ہیں ان میں سے دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلیاں زمین پر لگنا فرض ہے تین تین کا واجب ہے اور پوری دس انگلیوں کا مڑ کر سجدے میں لگنا یہ سنت ہے میں یہی لکھنے لگا تھا جناب آپ نے لکھنا. آپ تو بس کس صورت میں اینک لگا کر نماز پڑھنا جائز نہیں کس صورت میں اینک لگا کر نماز پڑھنا جائز نہیں کس صورت میں نماز کس صورت میں اینک لگا کر نماز پڑھنا جائز نہیں صورت میں اینک لگا کر نماز پڑھنا اگر اینک سیدے میں رکاوٹ ہو تو ناک کی ہڈی نہ لگے تو جناب ہمارے حسان را بھائی کا جواب بالکل صحیح ہے جب صحیح نظر آتا ہو چلو جناب حسان را بھائی کا جواب بالکل صحیح ہے جب اینک لگا کر آپ کی ناک کی ہڈی صحیح طرح سے نہ دبے تو اینک لگا کر ناک پڑ جائے دوسرا اگر اینک کا فریم سونے چاندی کا ہو تو اگر اینک کا فریم سونے چاندی کا ہو یا پھر ناک کی ہڈی اینک کی وجہ سے ناک کی ہڈی صحیح طرح سے نہ دبتی ہو تو اس صورت میں اینک لگا نماز پڑھنا جائز نہیں جیسا کہ فتح رضوی اور بھاری شریعت میں موجود ہے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 اگر آپ لاہک تھے جب امام کے ساتھ پہلی رکعت میں نام ملا ہو اگر نماز پوری نہیں پڑی تو تو آپ نے کیا لکھا ہے اگر آپ لاہک کے امام کے ساتھ ہمارے بندہ خدا بھائی کا جوابی ہے مسبوق یعنی جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں وہ اگر امام کے ساتھ کردن سلام پھیر تو اس کی نماز جاتی رہے گی مضبوق یعنی جس کی کچھ رقطیں چھوٹ گئی ہیں وہ اگر امام کے ساتھ کزن سلام پھیر دے تو اس کی نماز جاتی رہے گی جیسا کہ بار شریعت حصہ چار میں لکھا ہوا ویٹ ویٹ مائک چاہیے ہاجر چلیں باقی سوال باقل کریں گے آپ نے سوال کرنا ہے تو آپ کر لیں اسلام علیکم وعلیکم السلام دیکھئے بھائی انہوں نے جو جواب دیا تھا نا ابھی بندہ خدا بھائی نے اس میں کسدن کا لفظ استعمال نہیں کیا آپ نے اپنے جواب میں کسدن کا لفظ استعمال کیا ہے ٹھیک ہے نا اور میں نے جواب دیا تھا اس میں بھی میں نے کسدن کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا تو یہ جواب ان کا صحیح نہیں ہے کسدن اگر وہ اس کی ایک یا دو وہ سلام پھیرے گا تو اس کی نواز جاتی رہے گی جبکہ اپنے جواب میں کسدن نہیں لکھا تو ان کا یہ جواب درست نہیں مانا جائے گا ٹھیک ہے ان کا یہ جواب درست نہیں مانا جائے گا اب آپ آئیے مائک پہ آپ بتائیے سلام علیکم و اللہ تعالی جناب میں جیت گیا کوئی نہیں جیتا جواب صحیح مانا جائے گا صحیح ہے وعلیکم السلام و رحمت اللہ تعالیٰ جناب آج میں جیت گیا آج کوئی نہیں جیتا صحیح ہے نائن جزاک اللہ خیر دو سوال اور کریں آئی ایم کو جی جناب جس نے آج سب سے زیادہ سوالوں کا جواب دیے ہیں وہ آج جیت گیا ہے اب ٹوٹلنگ کون کر رہا تھا میں تو ٹوٹل نہیں کر رہا تھا آج پتہ نہیں آج کون کر رہا تھا ویسے اسانندہ بھائی نے جہاں تک میں یاد پڑھتا اساندہ بھائی نے جواب دی اس کے بعد پھر ہمارے بندہ خدا بھائی نے مصطفی بھائی ہوتے تو شاید وہ اساندہ بھائی سے آگے نکل جاتے کیونکہ وہ بھی لگاتار صحیح جواب دے رہے تھے گیارہ میرے نو بندہ خدا اچھا صحیح سوائے بھائی نماز کے لیے چلے گا سر ورنہ وہ بھی بالکل برابر ہی جا رہے تھے بلکہ آگے ہی نکت جا رہے تھے اگر آپ نے اب سوال و جواب کرنے ہیں تو آپ آ جائیں یا اگر ہمارے بھائی اور کوئی بھائی موجود ہو جو کوئی بات کرنا چاہتے ہو ڈسکشن کرنا چاہوں کسی موضوع پر ابھی ہمارے سننے میں اب میں بھی چلتا ہوں میں جا رہا ہوں اللہ حافظ چلنج اللہ حافظ جناب شیر ہر بھائی موجود ہیں ایسے آج بہت کم بھائیوں نے حصہ لیا میں جب بھی دیکھتا ہوں یار یہ جب بھی میں پھر سوالات پوچھتا ہوں تو ہمارے کچھ چند بھائی ہیں ایک دو وہی جباب دیتے ہیں باقی کوئی جواب نہیں رہے گا اور آسان سوال پوچھو تو ایسے لائن لگی ہوتی ہے تکو کی کہ ہر کوئی تکا لگا پائے اس میں بھی ہر کوئی تک لگا رہا ہوتا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یار بات پتہ کیا بات یہ ہے کہ جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ میں صرف سوال جواب نہیں ساتھ ساتھ میں جو ہے نا تھوڑا سا ڈسکشن بات چیت ہنسی مذاق تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا سا لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا تھوڑا سا لوگوں کو لبھانا لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ خوش کرنا یہ ساتھ ساتھ میں آپ کریں گے نا تو سب لوگ آپ کو رپلائی دیں گے اگر آپ, آپ کہیں گے اچھا اس کا سوال یہ اچھا جی اس کا جواب دیے اچھا جی اس کا جواب اس اس کا سوال یہ دو چار کو نیند آ جائے گی تین چار جنا سو جائیں گے چار پانچ جنا ابے ہو جائیں گے چھ سات جنا وہ بستی دیکھ رہے ہوں گے روم کو تو یہ آپ کی صفت ہے نہیں نہیں صفت کی بات نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ اصل میں ہوتا ہی ہے جب آپ دیکھیں روم کا آپ ٹیکس دیکھیں گے نا ٹیکس روم کا ٹیکس آپ کو چلتا ہوا نظر جب روم میں, روم میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے بات ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی مرغہ آیا ہوا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں جب ہم اس کے ساتھ تفریح لے رہے ہوتے ہیں دیکھا پانی کتنا ٹیکس چل رہا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد سب اس کا مزاق اڑا رہے ہوتے تو کیسا مزہ آتا ہے سب لوگ ٹیکس دکھ رہے ہوتے تو وہی ڈسکشن وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یوسف بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں بال بچے ٹھیک ہیں سب خیریت ہے شریف ٹھیک ہے شریف ٹھیک ہے تو یہ, یہ ہوتا ہے سلسلہ تو اصل میں تھوڑا سا یہ ہے, تھوڑا, آ, جو نا آ, تھوڑا تھوڑا جو نا کوئی سوانا بھائی کی طرح کبھی آپ نے کوئی اسٹوری سنا دی اور میری طرح کبھی آپ نے کوئی جاک سنا دیا رضوان بھائی کی طرح آپ نے کوئی جو ہے نا فنی سی بات کر دی اگر مائک پہ جب نے نور بھائی کی طرح آپ نے تھوڑا سا رو, رونا دھونا شروع کر دیا اس طرح سے تھوڑا مکس اپ ہوگا نا تو تھوڑا سا ایک سیٹنگ بنے گی اور بھائی بندہ خدا بھائی آ, یہ جو ہے نا آج کا جو مقابلہ ہے وہ بندہ خدا بھائی نے جیتا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک جواب جو ہے وہ میں نے بک سے دیکھ کر دیا تھا ایک پوائنٹ میرا یہ کم ہو گیا صحیح ہے جو بالکل جو سیدھی سی بات ہے ایک پوائنٹ جو ہے میں نے بک سے دیکھ کر دیا تھا تو ایک پوائنٹ میرا یہ کم ہو گیا ٹھیک ہے نا اور دوسرا یہ جو آخر میں جو جواب دیا تھا جس کا میں نے کہا تھا انہوں نے قصدہ نہیں لکھا اس کا بھی میں آپ کو دیتا ہوں یہ جواب یہ بھی آپ کا ہوا تو آج کا جو آج کا جو مقابلہ ہے وہ ہمارے حسب معمول بند ہے خدا بھائی نے جیتا ہے تو آپ دل چھوٹا نہ کریں یار میں تو تفریح کرتا ہوں مذاق کرتا ہوں تو باقی یہ میں نے تو جو ہے نا وہ کتاب پڑھی بھی تھی کچھ عرصہ پہلے میں کتاب پڑھی تھی اس لیے میں نے مجھے کچھ جوابت اس کی یاد ہے ورنہ میری انفارمیشن اتنی اچھی نہیں ہے کوئی میری معلومات جو ہے نا اس حوالے سے اتنی زیادہ کوئی میں کوئی ذہین اسٹوڈینٹ کبھی بھی نہیں رہا چاہے وہ دینی تعلیم کے حوالے سے ہو یا دنیاوی تعلیم کے حوالے سے ہو, میں, میں کوئی میں کوئی ذہنی انسان نہیں ہوں میں بس باتوں نہیں جاتا ہوں کام کا نہیں ہوں بالکل نکمبا آدمی ہوں دعا کرے میں بھی لگ رہا مجھے بھی کام والا بنا دے اور باتیں جھاڑنا مجھے بہت آتی ہیں کام دو ٹکے کا نہیں کرتا ہوں اور روب لوگوں پر جھاڑتا رہتا ہوں جیسے پتہ نہیں میں یہاں پر جو ہے نا چودی شجاعت بننے کی ہوں میں کوشش کرتا ہوں تو آپ میری باتوں پہ کبھی نہیں جائیے گا تو میرا ویسے ہی جو ہے نا بہت حال خراب ہے اللہ تعالیٰ بس میری مغفرت فرما دے میرے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ میری بخش فرما دے اور مجھ سے راضی ہو جائے اور مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق دے دے یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے تو آپ نے بالکل ماشاءاللہ بہت اچھی جوابات دی ہیں دیکھئے میں نے تو یہ بک پڑھی بھی تھی کچھ عرصہ پہلے تو اس لیے میں نے اس کی یادداشت پر جو ہے نا وہ جوابات دے دیے ٹھیک ہے نا تو ایک جواب جو تھا ڈفیکلٹ لگ رہا تھا مجھے تو میں نے بک سے دیکھ کر دیا تھا باقی جوابات میں نے الحمدللہ اپنے ذہن پہ زور دے کر جو جوابات تھے وہ میں نے دیے تھے تو یہ یہ ایک سلسلہ ماشاءاللہ جو ہے نا روم میں یہ اگر ہوتا رہے گا نا روزانہ کافی چیزیں ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں گی دیکھیں